محمد على صلی علیٰ رسول الکریم من اللہ شیم بسم اللہ الرحیم و ادا مرف ال یشفین صد الله العظیم محترم صدر کرامی معزز مہمانوں خواتین و حضرات کامپٹینسیز آف مسلم پوزیشن مجھے یہ عنوان دیا گیا ہے اور میں نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی ہے وہ ادا ملسخ ہوا یشفین یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے رب کی قدرت کاملہ کا اعتراف ہے جو ہمیں وہ بنیاد فراہم کرتا ہے جس میں ایک مسلمان ڈاکٹر کی مہارت پروان چڑھتی ہے یعنی ابراہیم علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی اللہ رب العزت مجھے شفا دیتا ہے یعنی یہ شعوری احساس کہ شفا کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے یہ چیز مسلمان ڈاکٹر کی صلاحیتوں کی وسعت اور جہت کا تعین کرتی ہے اس کا احساس ذمہ داری کہ مریض کی بیماری کا علاج کرتے ہوئے دراصل وہ اللہ رب العزت کی صفت شفا بخش کا نمائندہ ہوتا ہے صرف یہی ایک تصور اسے وہ احتیاط وہ کیئرفلنیس ذمہ داری خوف خدا اور پر امید رویہ فراہم کرتا ہے جس کے سہارے ایک مسلم فزیشن کی صلاحیتیں پر باندھ چڑھتی ہیں اور چلا پاتی ہیں تو یہ ایک بنیادی حقیقت ہے کہ مسلمان فزیشن مسلمان ڈاکٹر اللہ رب العزت کی جو شفا بخشنے والی ذات ہے اس کے نمائندے کی حیثیت سے اپنے مریضوں کی دیکھ بھال کرتا ہے دوسری اہم حقیقت جو مسلم ڈاکٹر کی کمپیٹنسی کا تعین کرتی ہے اس کے لیے ایک یارڈ سٹک ایک پیمانہ اور ایک معیار فراہم کرتی ہے وہ مسلمان ڈاکٹر کے پروفیشن اس کی کمپیٹنس اور مہارت کا ہدف ہے یعنی انسان کی اپنی ذات جس طرح ایک کارپینٹر ایک بڑھئی جو ہے لکڑی کے ساتھ دیل کرتا ہے ایک لوہار لوہے سے کام کرتا ہے ڈاکٹر کے کام کا تعلق اللہ رب العزت کی اشرف المخلوقات سے یعنی جسے مسجود ملائق ہونے کا شرف بخشا گیا جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ارض و سما کی قوتوں کو مسخر کر دیا مسلمان ڈاکٹر اس ذات کی اس اشرف المخلوقات کی جان کی حفاظت اور ہیلنگ کی ذمہ داری اٹھاتا ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا ومن حای النا سے جمعہ یہ دوسری وہ حقیقت ہے جو مسلم فزیشین کے پروفیشن کی عظمت اور اس کی صلاحیت کار کی نزاکت کو واضح کرتی ہے یعنی کرٹیکل حیثیت جو ہمارے پروفیشن کی ہے یہ جہاں عزت اور شرف عطا کرتی ہے وہیں مسلمان ڈاکٹر کے کندھوں پر ایک بھاری بوجھ رکھ دیتی ہے مسلمان ڈاکٹر کی کمپیٹنسیز اور اس کی صلاحیتوں کی جو فہرست ابھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اس کے اظہار سے پہلے یہ تصور سمجھنا بھی ضروری ہے کہ کمپیٹنسی اور صلاحیت ایک قابل پیمائش صفت ہے یعنی اس کو ماپا جاتا ہے اسے گریڈ کیا جاتا ہے ایک سکیل اور پیمانے پر اس کا تعین کیا جاتا ہے میڈیکل ٹیچر اور ممتن کی حیثیت سے جب مجھے کسی ڈاکٹر کی کمپیٹنسی کی اسیسمنٹ کرنا ہوتی ہے تو میرے سامنے ایک سکیل ہوتا ہے جس کے ایک سرے پر ایکسلنٹ لکھا ہوتا ہے اس کے دوسرے سرے پر پور لکھا ہوتا ہے یعنی کوئی بھی صلاحیت پور سے ترقی کر کے بلو ایوریج بنتی ہے پھر اس کو ایوریج کا درجہ ملتا ہے پھر اس کو گڈ کہتے ہیں اور پھر ایکسلنٹ کا سٹیٹس حاصل ہوتا ہے مسلمان ڈاکٹر کی صلاحیتوں گئیے پس منظر جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے یعنی مسلمان ڈاکٹر اللہ رب العزت کی صفت شفا کا مظہر ہے مسلمان ڈاکٹر کائنات کی اشرف المخلوقات سے ڈیل کرتا ہے اس بنیاد کے ساتھ اس منظر کے ساتھ ہم خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کوچے میں تو پور ایوریج یا بلو ایوریج کا ذکر نہیں ہونا چاہیے اس صلاحیت کے ساتھ تو مسلمان ڈاکٹر کی کمپیٹنسی کا تصور ہی غلط ہوگا مسلمان ڈاکٹر کی کمپیٹنس اور اس کی صلاحیت تو پھر ہمیشہ سے ابو ایوریج کے سٹیٹس میں آنی چاہیے اور یہ پروفیشنل معیار ہوگا جس کے حصول کے لیے ہمیں ہر وقت کوشاں رہنا ہوگا تو مسلم ڈاکٹر کی جو پہلی کمپٹنسی ہے وہ اس کا اپنے متعلقہ شعبے کا, کا با علم ہونا ہے کیونکہ سپرفیشیل سطح اور کیجول علم کے ساتھ مریض کا علاج جو نتائج دے گا اس کے تصور ہی سے ہمیں ٹریول کرنا چاہیے کانپنا چاہیے اور یہ وہ حقیقت ہم سب پر واضح ہے کہ ایڈیکویٹ نالج ہائیلی کامپٹنٹ نالج بیس تربیت اور ٹریننگ کے بغیر انسانی جان کی دیکھ بھال کا بیڑا اٹھایا جائے یہ تصور بھی ہمارے لیے محال ہونا چاہیے اس کی بہت ساری مثالیں میں آپ کے سامنے اپنی ڈیلی لائف میں رکھ سکتا ہوں جس سے ہم سب کو پیش آتا ہے صرف ایک مثال کے طور پہ جیسے انیمیا ہم ہر روز ٹویٹ کرتے ہیں ایک کامن ہے روزانہ کی بنیاد پر ہر جنرل پریکٹیشنر اسپیشلسٹ اس سے گزرتا ہے لیکن ہم سب کا عمومی مشاہدہ کیا ہے کہ معالجین کی ایک بڑی تعداد جب ہیمو گلوبن نائن یا ٹین یا ایٹ کی رپورٹ دیکھتی ہے تو اس کی وسعت اور گہرائی میں جائے بغیر تھک سے آئرن اور فالک ایسڈ کی گولی لکھ دی جاتی ہے اور دوسرے یا تیسرے وزٹ پر اگر اس سے امپروو نہیں کرتا تو ہم اس کو بلڈ ٹرانسفیوژن کا مشورہ دے دیتے ہیں بہت کم دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس کے اوپر اپنے نالج اور اپنی سوچ کی گہرائی کو اپلائی کریں وہ انیمیا اس کی وجوہات دریافت کرنے کے آگے چلیں اور اس کے ادراک کا احساس کریں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کے نتائج کیا اکثر اوقات میں مریض تیرے واقعی کہتا ہے کہ ڈاکٹر نے مجھے بلڈ ٹرانسفیوژ کا مشورہ دیا ہے میں تین دفعہ لگا چکا ہوں تو میرا سوال ہوتا ہے کہ آپ کے معالج نے آپ کے اس انیمیا کی وجہ معلوم کرنے کے لیے بھی آپ کے ساتھ گفتگو کی ہے اس کی کوئی انویسٹیگیشن کی ہے جس کا جواب اکثر اوقات زیرو میں ہوتا ہے اسی طرح ہم اپنے وہ ساری کے سارے مثالیں سامنے رکھتے ہیں جو ہم اپنے طب کے علم کو تکلیف دیے بغیر روزانہ کی بنیاد پر اپنے مریضوں کے ساتھ دیل کرتے رہتے ہیں فزیشین کی کمپٹنسی کا دوسرا اہم نقطہ اپنے اس نالج کو جس کے حصول کے ساتھ ہم اپنے مریض کا علاج کرتے ہیں اس کو اپڈیٹ کرنا اور اس نالج بیس کو پروان چڑھانا ہے کنٹینیو میڈیکل ایجوکیشن جس کا تصور مغرب اور ترقی یافتہ دنیا میں تو کئی دہائیوں سے معمول کا درجہ رکھتا ہے اب کہیں جا کر ان ایک دو سالوں میں اس کی اہمیت ہمارے سامنے واضح ہونا شروع ہوئی ہے اور ہم اس کے لیے کچھ کوششیں کرنے کا آغاز کیا گیا ہے ہمارے معاشرے میں دراصل میڈیکل سائنس کسی بھی اور سائنس کے مقابلے میں بہت زیادہ ہر وقت تغیر پذیر ہے سو سال یا پچاس سال تو دور کی بات ہے صرف پانچ دس بیس سال پہلے کا علم یکسر وکات متروک ہو جاتا ہے انویلیڈیٹیڈ اور آؤٹ ڈیٹیڈ ہو جاتا ہے ہم اپنی روزمرہ کی ان تمام بیماریوں کو جس کو ہم ڈیل کرتے ہیں اور میرے ہم اثر لوگ جنہوں نے اس کو ستر کی دہائی میں سیکھا تھا اگر ہم آج کی دنیا میں ان بیماریوں کے علم کا اور ان کے علاج کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں تو بہت ساری چیزیں اثر تپا صفر سے ہنڈریڈ پرسنٹ تک بدل چکی ہیں مڈ سیونٹیز میں چوہتر پچہتر چھہتر میں جب ہم لوگ ایز اے میڈیکل اسٹوڈنٹ کارونل یارٹری ڈیزیز کارڈل انفیکشن کا علاج دیکھتے تھے تو معالجین بیڈ ریسٹ کا مشورہ دیتے تھے مریض دو دو ہفتے وارڈ کے بستر پر آرام کرتا تھا اور کئی اور بیماریاں لگنے کے بعد وہ اٹھ کے چل کے گھر پہنچتا تھا جلدی ہی اسی کی دہائی میں پتا ہوا کہ بیڈ ریسٹ تو بیڈ ریسٹ اس سے نہ صرف یہ کہ مریض کی مرض بہتر نہیں ہوتی وہ ڈی کنڈیشن ہوتا ہے بلکہ ڈی وی ٹی اور بہت سارے اور معاملات اس کو لاگو ہو جاتے ہیں سر کا علاج اینٹیسڈ اور دودھ زیادہ پینے سے کیا ہم اپنے وارڈ میں دیکھتے تھے کئی دفعہ ملک ڈرپ دی جاتی تھی این جی ٹیوب کے ذریعے جب مریض کی میدے کی درد اینٹیسڈ سے ٹھیک نہیں ہوتی لیکن چند سالوں میں پتہ چلا کہ دراصل دودھ پینے سے تو پیپٹیکلسر ایگریویٹ ہوتا ہے کیونکہ فیٹ زیادہ بنتی ہے ڈائٹ زیادہ دیر میدے میں پڑی رہتی ہے اس سے اور مسائل پیدا ہوتے ہیں. پھر پی پی ڈی اور پی پی آئی آنا شروع ہوئے اور پھر اب آج ہم دوائیاں استعمال کرتے ہیں ہارڈلی سو میں سے کوئی ایک نسخہ بھی ایسا نہیں ملتا جس میں اومیپرازول یاسومیپرازول نہ لکھا ہو تو ایک رواج اور فیشن کے طور پہ اب وہ دوائی ہر نسخے کا حصہ بن گئی اور اب ہمیں پتہ چلنا شروع ہوا ہے کہ یہ, یہ جو پی پی آئیز ہیں پروٹونک پمپ انہیبیٹرز ہیں ان کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں باسیت انفرالوجسٹ پچھلے تین چار سالوں میں ریسرچ پیپر کے کمبار ہے جو سامنے آ ہے کہ پی پی آئی کس طرح کرانے کڈنی ڈزیز کاز کرتی ہے انٹرسٹیشل نیفائٹس سے کاس ہوتا ہے تو اپنے نالج کو اپ کیے بغیر اور اس کو کریٹیکل اپریزل کے پروسیس سے گزارے بغیر اگر ہم وہی اپنے پرانے علم کی بنیاد پر اپنے مریض کو ٹریٹ کرتے جائیں گے تو ہماری کمپٹنسی پور کا درجہ حاصل کرے سو so, اپنے علم اور اس کی اپ ڈیٹ کرنے کے پروسیس کی جو کمپٹنس ہے اس سے آگے تیسرا مرحلہ ٹیکنیکل سکل کی کمپٹنس اور یہ تیسرا اہم سکون ہے جس کے اوپر ہمیں اپنی پریکٹس کو پرکھنا ہوگا کیونکہ ہمارے جو سرجیکل کالیگز ہیں ان کے لیے تو اور بھی زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ ہم نے جو بھی ہنر اور پروسیجر سیکھا ہے موجودہ دور میں اس کے اندر کیا تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں اس کی کیا ریفائنمنٹ ہے جو اب ضروری ہے صرف کیٹریک سرجری کو ہم لے لیں تو پچھلے بیس تیس سال کے اندر اس کے اندر جو انقلاب آور تبدیلی آئی ہیں اگر ہمارا کوئی ساتھی اپنے اس پرانے انٹرا کیپسولر ایکسٹریکشن کے اوپر جاری و ساری اپنی پریکٹس رکھتا ہے تو یقیناً وہ ایک جرم کے درجے پہ پہنچ جائے گا کیونکہ آج ہم جس دنیا میں سانس لے رہے ہیں اس کے اندر سرجیکل سکلز کے اندر جس قدر تبدیلیاں جتنی تیزی سے رونما ہو رہی ہیں اپنی کمپٹینس کو اگر ہم نے اس کے مطابق پروان نہیں چڑھا جو کم از کم بنیادی ضرورت ہے اس کے لیے ہم نے اپنی صلاحیت کو ریفائن نہیں کرنا اور محض وقت گزاری اور اپنی آمدنی کے لیے اور اپنے روز مرہ کے مسائل کے حل کے لیے ہم نے اس کو عمل کرتے جانا ہے تو یقیناً ایک مسلم پوزیشن کی کمپیٹنس کے حوالے سے ہم بہت دہشت میں ہوں گے اس کے بعد چوتھا پہلو جو پروفیشنل سکلز نالج اور تربیت کے ساتھ ہے وہ ابلاغ کا پہلو ہے جسے ہم ایک پوزیشن کی کمیونیکیشن کمپیٹنسی یا کمیونیکیشن سکلز کا نام دیتے ہیں یعنی مریض کی توجہ کو غور سے سننا اور اس کو وہ انہ دینا جس کا وہ مستحق ہے دس سال پیشتر جو بہت لیڈنگ جرنل ہے اس کے اندر سٹڈی تھی جو آج بھی ہر ایک کمیونیکیشن کی جو ریسرچ میں کوٹ ہوتی ہے یہ دیکھا گیا کہ ڈاکٹر اپنے مریض کو ہر پندرہ سے تیس سیکنڈ میں انٹرپٹ کرتا ہے یعنی مریض کی بات سنتے ہوئے اس کے اندر اتنا حوصلہ اور صبر نہیں ہوتا کہ وہ مسلسل تیس سیکنڈ اپنے مریض کی بات سن سکے یہ وہ فزیشنس کی کمیونیکیشن سکلز کا ایک بہت بڑا فالٹ ہے جس کو ایک مسلم فزیشن کی حیثیت سے ہمیں دیکھنا ہے کہ مریض کی بات کو غور سے اور تسلسل سے سنے بغیر اس کو ٹوپ دینا کیونکہ یہ وہ لسننگ کا کوالٹی اور کمپٹنس ہے جو ہمیں وہ ٹول فراہم کرتی ہے جس کی بنیاد پر ہم اس کی تشخیص کی کریکٹنیس کو پہنچتے ہیں اور یہ صرف تشخیص اور علاج کا ہی مسئلہ نہیں ہے بلکہ ہم سب کے علم میں ہے کہ مریض کی بات توجہ سے سننے سے اس کی جو تشفی ہوتی ہے اس کو جو سکون ملتا ہے وہ باقی تمام معاملات کے برابر درجہ رکھتا ہے جس کو ہم دوائی دینا یا کوئی پروسیجر کہنا اس کے علاوہ مریض کی بات کو سن کر اس کو مرض کے بارے میں عام فہم زبان میں سمجھانا یہ بھی ایک مہارت کا کام ہے بجائے اس کے کہ ہم پروفیشنل اور ٹیکنیکل جارگنس کے ساتھ ٹرمینالوجی کے ساتھ مریض کا منہ بند کر دیں اس کے سوال کو ٹھپ کر دیں یہ ایک محنت طلب کام ہے کہ ہم مریض کو جو بات بتانا چاہتے ہیں اس کی مہارت حاصل کریں اپنی زبان کو سادہ اور عام فہم الفاظ کے ساتھ اس کو معاملے کو سمجھانے کی کوشش کریں علاج اور احتیاط کے ساتھ ساتھ مریض کی کاؤنسلنگ بھی کمیونیکیشن سکلز کی کمپٹنس کا بہت اہم حصہ ہے کہ ہم اس کو دوائیوں کے بارے میں اس کی صحت کے بارے میں اس کی غذا کے بارے میں اس کے معاملات اور اس کی فزیکل کوششوں کے حوالے سے اس کو جو ہم کونسلنگ کر سکتے ہیں اس کے بارے میں اپنی صلاحیتوں کو بھی اپ ٹو ڈیٹ رکھیں اور بریکنگ بیڈ نیوز یعنی ایک مریض کے اوپر جو کچھ بیت رہی ہے اس کا عرف ضائع ہو رہا ہے اس کی زندگی کو خطرہ ہے اس کو کینسر کی تشخیص ہو گئی ہے یہ اطلاع دینے کے لیے جو مہارت چاہیے معالج کو اس میں کمپیٹنس حاصل کرنا ایک بہت اہم کام ہے آج سے کچھ سال پہلے اوہایو اسٹیٹ میں ایک بہت امیر خاتون اس کا انتقال ہوا تو اس نے اپنی وصیت میں بیس ملین ڈالر اوہایو یونیورسٹی میڈیکل کالج کے نام اپنی وصیت میں لکھے اس نے کہا کہ میرا یہ پیسہ زیر تربیتوں کو ایتھکس किया میں صرف کیا جائے اس نے کہا کہ اپنی اس آخری पहले سے دو سال پہلے جب میں اپنے مالج کو دکھانا شروع کیا تو رات گیارہ بجے ایک دن پہلے فون پہ اس نے مجھے کال کر کے سوتے ہوئے اٹھایا اور بتایا کہ میڈم آپ کی جو میں نے بای آپسی کی تھی وہ اس میں کینسر برآمد ہوا ہے اور وہ اس ڈگری پہ پہنچ گیا ہے اس کی گریڈنگ یہ ہے یعنی بغیر مجھے اس نے کوئی تیار کیے بغیر میرے ذہن کو اس کے لیے آمادہ کیے بغیر ایک ایسا بام شیلپ انفارمیشن رات کو جگا کر دی کہ میں کئی دنوں تک اس کے نتیجے میں سو نہ سکی اور اس کے بعد میں جس مرض سے اور جس تکلیف سے گزری ہوں میں یہ بیس لاکھ ڈالر یونیورسٹی کو عطیہ کرنا چاہتی ہوں کہ زیر تربیت ڈاکٹروں کو سکھایا جائے کہ مریضوں سے بات کیسے کرنی ہے تو کمیونیکیشن سکلز کی ایک کامپٹینس جو ہے ہمارے اپنے موجودہ میڈیکل نظام میں اس کی اہمیت بھی بہت کم ہے پانچ سال کی زیر تربیت رہنے والے ڈاکٹروں کو ہارڈلی ہم سکھاتے ہیں کہ کس طرح مریضوں سے بات کرنی ہے بیڈ نیوز کیسے بریک کرنی ہے ان کو کاؤنسلنگ کیسے کرنی ہے مریض کے ساتھ برتاؤ کرنے میں مسلم فزیشین کی ایک اور اہم کمپٹنس پانچویں نمبر پہ پروفیشنلزم جس کو ہم کہتے ہیں پروفیشنلزم کی تعریف یہ کی جاتی ہے ٹو ریمین کام کمپوز اینڈ ٹو دی پوائنٹ ان دی مومنٹ آف اسٹریس یعنی ہمارا کام تو اسٹریس سے ڈیل کرنا ہے اگر ہم اس اسٹریس کا شکار ہو کر اس کا جو رد عمل ہے وہ مریض تک پہنچائیں اور اپنی جو کامنیس ہے اپنی جو کمپوجر ہے اس کو ہم کھو دیں تو ہم نان پروفیشنل کہلائیں یعنی مریض ہمارے ساتھ جب بیٹھا ہوتا ہے اس کی تکلیف دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس کی مریض کی، اس کے مرض کی شدت ہمیں انگزائٹی سے ہمکنار کرتی ہے ہمیں خود سٹریس میں ڈال دیتی ہے اس سے معالج کی قوت فیصلہ اور جانچ کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے ایسے لمحات میں اپنے اعصاب کو پرسکون رکھنا ایک مسلسل مہارت سیکھنے کا عمل ہے کہ ہم کس طرح سٹریس کے عالم میں سیریس مریضوں کو ڈیل کرتے ہوئے اپنے آپ کو کمپوز رکھیں اپنی مہارت کو انٹیکٹ رکھیں اپنے آپ کو پرسکون رکھیں اس کے لیے شعوری کوشش کی ضرورت ہے اور اس کو سیکھنے کا عمل اس کے لیے چاہیے اور اسی صلاحیت کا دوسرا پہلو مریضوں کے تلخ رویے کو برداشت کرنا اور ان کے تلخ لہجے کے نتیجے میں اپنے نرم لہجے کو برقرار رکھنا اس بات کا احساس ہمیں تباتر کے ساتھ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ تکلیف اور درد کسی بھی فرد کو چڑچڑا اور زونت رنج بنا دیتی ہے ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم جس چیز کو ڈیل کر رہے ہیں وہ بیچارہ خود تکلیف میں ہے اگر وہ تلخ ہو رہا ہے تو اس کے پیچھے کوئی کام اس کے پیچھے کوئی مہا تکلیف ہے اس کے اس کی تکلیف کے نتیجے میں اس کے لہجے کے مقابلے میں اگر ہماری بھی آواز اوپر اٹھتی ہے اور ہمارے لہجے میں تلخی آتی ہے تو یہ وہ چیز ہے جس کے لیے اپنی کمپٹنس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے مریض کی گفتگو اس کے رویے کی درشتگی اس کے لہجے کی تلخی کو ہمیں اس حقیقت کا الاؤنس دینا چاہیے کہ وہ مریض ہے اور یہی معالج کی خوبی ہے مسلمان ڈاکٹر کی کامپٹینس میں اگلی بات اس کی وہ یونیک اور سنگلر صلاحیت ہے وہ پر امید ہونا ہے ہوپ فل کیونکہ مریض کے لیے شفا کے لیے امید رکھنا کسی بھی اور ڈاکٹر کی نسبت مسلم فیتھ والے ڈاکٹر کے لیے زیادہ آسان ہے کیونکہ مسلمان ڈاکٹر کا یہ یقین ہے کہ خالق و مالک کے کائنات جس نے اس تکلیف اور رنج کو پیدا کیا ہے وہ کسی بھی ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے ماشاءاللہ اللہ کانا جو کچھ وہ چاہتا ہے وہی وہ ہوتا ہے وہ معلوم یش عالم جو وہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ دعا تقدیر کو بدل سکتی ہے اور قرآن کریم کا ارشاد کہ لاتقن رحمۃ اللہ یہ ان تمام حقائق اگر مسلم فزیشن کے ذہن میں ہیں تو پھر وہ اپنے مریض کو امید دے سکتا ہے کیونکہ بسا ہم اپنی ٹرمینالوجی کی جو ہماری ٹریننگ ہے اس میں اس طرح کے جو الفاظ ہیں اینڈ سٹیج کڈنی ڈیزیز اینڈ سٹیج لیور ڈیزیز اینڈ سٹیج لنگ ڈیزیز یہ سیکھتے ہوئے ہمارے اندر وہ حوصلہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنے مریض کو امید دے سکیں اس سے ہم سب ہر روز گزرتے ہیں کہ جب ہمارے سامنے میرے سامنے جو مریض آتا ہے جس کی ٹویلو کریٹن ایک مہینے سے چل رہی ہے اب میں اس کو کیا امید ہوں لیکن مسلم پوزیشن جو ہے اس کو علم ہے کہ امید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے خاص عطیہ ہے اس سب کے ہوتے ہوئے اپنے مریض کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ معاملات اگرچہ اس لحاظ پہ پہنچ چکے ہیں لیکن اللہ رب العزت ناممکن کو ممکن بنا سکتے ہیں تو اس لحاظ سے ہمارے پاس امید دلانے کی صلاحیت مسلم پوزیشن ہوتے ہوئے بہت اسٹرانگ ہیں اور اسی صلاحیت کا ایک اور پہلو بہت اہم ہے کیونکہ ڈاکٹر کی صلاحیت کا بنیادی فرض زندگی کی حفاظت ہے یعنی کیئر فر لائف تو ہماری نظروں سے یہ حقیقت اوجل ہو جاتی ہے کہ جس طرح زندگی ایک حقیقت ہے اس طرح موت بھی ایک حقیقت ہے یہ اسی امید کا دوسرا ایک پہلو ہے کہ ہمیں علم ہے کہ موت بھی ایک حقیقت ہے اور یہ وہ کمزور پہلو ہے جو ہم اپنے پانچ سال کی ٹریننگ میں اپنے ڈاکٹروں کو نہیں سکھاتے کہ جہاں زندگی ایک حقیقت ہے ہمیں کوشش کرنی ہے وہیں موت ایک حقیقت ہے اور جب مریض اس لمحے کے قریب پہنچنا ہے تو اس حقیقت کو مریض اور اس کے لواحقین کو سمجھانا یہ بھی ایک مسلم فزیشین کی کمپٹنس کا حصہ ہے کہ اس کو اس حقیقت سے روشناس کرانا کہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے مفر نہیں اور اپنی تمام تصلاحیتوں کے ساتھ جہاں ہم زندگی کی حفاظت کرتے ہیں وہاں ایک لمحہ ایسا آ سکتا ہے کہ جہاں اس کا الٹ حقیقت بن سکتا ہے اور آخر میں میرے خیال میں مسلم ڈاکٹر کی ایک بہت بڑی کمپٹینس بندہ بندے کے تعلق کو اللہ سے جوڑنا ہے یعنی مریض ایسی حالت میں ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں اسٹیٹ آف ولنریبلٹی مریض ولنریبل ہوتا ہے نرم ہوتا ہے اس کا دل سافٹ ہو چکا ہوتا ہے وہ رجوع اللہ کے لیے ایک ایسی زمین ہوتی ہے جو ہموار ہوتی ہے جس میں نمی ہوتی اور ایسے میں اگر ہم اپنے مریض کو یاد دہانی کرواتے ہیں اللہ کی رحمت کی طرف اسے متوجہ کر دیں یہ ایک ایسی صلاحیت اور کمپٹنس ہے جس کے لیے ہمیں اپنی صلاحیت کو مسلسل پروان چڑھانا ہے ہم اپنے پیشہ وارانہ مصروفیات میں اپنی ڈاکٹری کو اپلائی کرتے ہوئے اکثر یہ چیزیں بھول جاتے ہیں اور یہ عمل جو ہم آسانی سے کر سکتے ہیں مریض کو میز یہ بتانا کہ صدقہ گناہوں کو ٹال دیتا ہے صدقہ بیماری کو دور کر دیتا ہے آیات شفا اپنے مریض کو سکھا دینا ہم سب کا یہی تجربہ ہے کہ یہاں بیٹھے ہوئے سب ساتھی دعوت اور اس طرح کے دوسرے تمام لات میں مسلسل ہم باتیں سنتے ہیں پڑھتے ہیں لیکن اکثر جب ہم اپنے مریضوں کو ڈیل کرتے ہیں تو یہ چیز بھول جاتے ہیں میرے سمیت اس لحاظ سے دعوتی ذمہ داری کا ادراک اور یہ کمپیٹنس اپنے ذہن میں تازہ رکھنا مریض کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے جو مواقع ہمیں مل رہے ہیں اس کو یاد دہانی کا ایک ذریعہ ہم بنا لیں یہ ایک بہت بڑی صلاحیت ہے جو ہمارے مسلم پوزیشنز کے اندر آنی چاہیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی آگہی ہے آپ نے جو فرمایا ہے کہ ایک بندہ ساری عمر جنتیوں والے کام کرتا ہے جب وہ اپنی موت سے بالشت پر دور ہوتا ہے تو وہ جنت سے دور ہو جاتا ہے دوزخ میں پہنچ جاتا ہے ایک دوسرا فرض عمر دوزخیوں ذخقیوں لے کام کرتا ہے جب وہ دوزخ سے بالش پر دور ہوتا ہے تو اللہ کی توفیق سے وہ جنت کی طرف رخ کر لیتا ہے تو دراصل مریض ہمارے پاس کئی ایسے لمحات میں آتا ہے جب وہ بالش پر دور رہ گیا ہوتا ہے تو یہ ہماری کمپٹنس ہے کہ ہم ان لمحوں میں اپنے مریض یعنی اللہ کے بندے کا تعلق اس کے خالق سے کیسے جوڑتے ہیں اور وہ ایسا موضوع وقت ہوتا ہے جس میں ہم نے دعوت کا کام کر گزرنا ہے میرے خیال میں مسلم پوزیشن کی کامپٹنسی کا یہ بہت اہم حصہ ہے اور اس کامپٹینس کو ایکسلنٹ کے درجے تک پہنچانا ہی ہماری ذمہ داری ہے شکریہ